إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نظل له ومن يظلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 اللہ مصل علیہ محمد وحل عل محمد کما صلی الحیح تعلیٰ ابراہیم وحل علیم ان کا حمید اللہ على محمد واحل عل محمد كما بار على واحل عل ابراہیم ان ک حميد مجید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 ربا نا امن تھا رسول یہ آئے تھریمہ ایک دعا پر مشتمل ہے اور یہ دعا جن لوگوں نے کی تھی وہ علیہ اس اسلام کے حواریین کہلاتے ہیں حواریین حواری کی جمع ہے پہلے ہم سمجھیں کہ ہواری کسے کہتے ہواری جین مانا المثار الخلس بالکل خالص مدد کرنے والے ہماری وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں تحریر خالص کو سمجھتے اور مانتے ہیں اور دین کے اللہ تعالیٰ کے سچے مددگار بنتے ہیں جن کے مدد کرنے میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا صرف اللہ کے دین کے لیے اور اس کے رضا کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا حواری کہا ہے اور وہ ہے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ان لنبیواری ہر امت ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے رضی اللہ تعالی یہ زبیر عوان میں صفیہ کے بیٹے تھے نبی اسلام کی پوتی اور ان کا ایک اور رشتہ تھا نبی اسلام سے آپ کے ساڑھو ہوتے تھے عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن اسما ان کے نکاح میں تھی ان کے مناقب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب اس زمین پر صرف سات لوگ اسلام لائے تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے تو سب سات اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا نام وہ سابقین اولین میں سے ان کے مناقب میں یہ بات بھی شامل ہے اشرہ مبشرہ میں سے وہ دس صحابہ جین نبی السلام نے جنت کی بشارت دی تھی ان میں زبیر ابن عوام کا نام بھی ہے اور ان کے مناقب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان چھ افراد میں ان کا نام تھا جنہیں امیر معمین عمر ابن خطاب انہ نامزد کر کے گئے تھے کہ یہ چھ افراد کی شورا ہوگی اور انہی میں سے ایک کا انتخاب کیا جائے گا اگلی امارت کے لیے تب وہ شعرا کا اجلاس ہوا اور اس غنی غنے رز کا انتخاب کیا گیا بچپن سے جنگ کی تربیت جسمانی طاقت ان میں موجود تھی قطب تاریخ میں چھوٹا تھا قصہ ہے جاہلیت کے دور میں جب یہ بچے تھے وہ آٹھ دس سال کے تو ایک لڑکا نوجوان ان کے گھر آیا تو ان کی والدہ صفیہ بنتی عبد المطلب آپ کی سگی پوٹھی ان نے دروازہ کھولا اس لڑکے نے کہا کہ زبیر کہاں میں اس سے کشتی کرنا چاہتا ہوں پڑھا بھی آ جاتا زبیر کو بلا کے باہر بھیج دیا اور دونوں میں کشتی ہوئی اور زبیر رضا نے اسے چشمے زدن میں گرا کر بچھاڑ دیا وہ ذرا خفیف سا ہوا لڑکا جو بڑے دعوے سے آیا تھا شرمندہ سا ہوا کھڑا ہو گیا تو جناب سفیہ نے کہا کئی کہ زبراً تم نے زبیر کو کیسا پایا مکھن اور ملائی یا قریش کا شکرا اور باز تو کیا جواب دیتا بیچار خفیف سا ہو کے چلا گیا تو یہ فروسیت یہ شجاعت اور یہ طاقت بچپن سے موجود تھی اور ان کے مناقب اس وقت منظر عام پر زیادہ آئے جب جنگ خندق ہوئی جنگ خندق کے دوران یہ طلاح مل چکی تھی نبیل اسلام کو کہ بنو و کے یہودیوں نے آج شکنے کی ان کا ایک عہد تھا نویر اسلام کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ایک دوسرے کے حلیف بن کے رہنے کا وہ جنگ کے دوران پتہ چلا کہ انہوں نے وہ عہد توڑ دی ہے اور جنگ احذاب میں کفار قریش کی مدد کی ہے بلکہ جنگ احزاب میں بھڑکانے میں یہودیوں کا کردار تھا جب ان کو بنو نظیر میں جوتے پڑے اور وہاں سے ان کو نکال دیا گیا تو یہ کفار قریش کے پاس گئے ان کو جنگ کے لیے ابھارا پھر قبیلہ بنوغت خان بہت بڑا قبیلہ ان کے پاس چلے گئے ان کو ابھارا اور وہاں کہ ہم پوری آپ کی مدد کریں گے جو یہودی مدینہ کے اطراف میں موجود ہیں سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے جینی یہودیوں کتوں کی تحریر پر دس ہزار کا لشکر تیار ہو دس ہزار شروع سے یہ سازشی قوم انتہائی بدخوا قوم دس ہزار کا لشکر تیار ہو اگر مدینہ پہنچ گئے چھوٹی تھی پستی مدینہ نبی رسلام نے اس کی تیاری اس طرح کی کہ خندک دی مدینہ کے ارد گرد جتنے مجاہدین تھے صحابہ سب کو میدان ملے تین ہزار کی تعداد تھی بچوں عورتوں کا کیا کرے انہیں پہاڑوں پر پہنچا دیا ٹیلوں پر پہاڑوں پر پناہ لینے پر مجبور کر دیا گھر خالی ہو گئے بڑی مشکل صورت حال تھی موسم انتہائی سرد تھا شدت کی سردی صحابہ نے خند ہو دی یہ ان کی ایک لازوال استقامت کا کامیاب امتحان تھا بیس بائیس دن محاصرہ رہا پھر اللہ کی مدد آ گئی اس جنگ کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے اس جا کمبن فوق کمب امن اسفل امین کنب باغت البسار بالاغت القلوب الحناجر اب اللہ اس وقت وہ یاد کرو جب یہ کفار تمہارے پاس آئے اوپر سے بھی نیچے سے بھی مکہ کے دو مدینے کے دو راستے ہیں ایک اوپر کا پہاڑی راستہ ایک نیچے کا زمینی راستہ اوپر کے راستے سے یہودی آئے تھے اور بنو گت کے لوگ آئے تھے اور نیچے کے راستے سے کفار قریش آئے تھے اور دس ہزار کا جتھا سامنے کھڑا ہے جس کے مقابلے کی کوئی طاقت ہی نہیں کوئی صورت ہی نہیں بیس بائیس دن کا محاصرہ رہا پھر اللہ کی مدد آئی نب اللہ دونوں اس وقت کو یاد کرو جب یہ آئے تمہارے پاس اوپر نیچے سے انہیں دیکھ کر آنکھیں پتھرا گئیں آنکھیں ہل نہیں رہی تھی ادھر ادھر سیدھا وہی دیکھ رہی تھی جب خوف کی شدہ تو بندہ دائیں بائیں نہیں اس خوفناک چیز کو دیکھتا آنکھیں پتھرا گئیں بالکل بلغت القلوب حاضر اور یہ دل اچھل کر گلے تک آ گئے بتنون ابنون اور تم اللہ کے بارہ میں مختلف گمان کر بیٹھے مختلف گمان دو گمان تھے ایک مسلمانوں کو اور ایک منافقین کو منافق بھی ساتھ تھے منافقین کا گمان یہ تھا کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے ناوز اللہ بڑا مدد کے وعدے کہاں گئی وہ مدد کون ان کا مقابلہ کرے گا جب خند کھوتی جا رہی تھی تو ایک چٹان بھی میں آگے ٹوٹ نہیں رہی تھی نبیر اسلام کو اطلاع دی گئی فرما کے میں توڑتا ہوں تو آپ نے کدال سے وار کیا پہلا وار کیا اور فرمایا کہ یہ وار قیصر روم کی پشت پر دوسرا وار ایک چمک سے نکلی فرمایا کہ یہ وار کس فارس کے پشت پر ہے تیسرا وار کیا کہ قصور یمن اور قصور حبشہ بھی ہمارے پاس آ گیا یہ ساری خبر صحابہ نے سنی. منافقین کہنے لگے کہ کسر اور کیسر کی فتح کی باتیں ہو رہی ہیں حبشہ اور یمن کے محلات کے فتح کی باتیں ہو رہی ہیں اور آج حال یہ ہے کہ ایک بندہ اکیلا قزائے حاجت تک نہیں جا سکتا اتنا ڈر اور خوف یہ تھا منافقین کا مسلمانوں کا گمان کیا تھا بلکہ یقین کہ اللہ اور رسول کے وعدے سچے فتح کے نصرت کے اللہ تھوڑا سا آزماتا ہے جو جوڑتا ہے بندہ اگر صابر ہو مخلص ہو تو اس کی مدد آ جاتی ان نام اس جب شدت کی تنگی ہو تو آسانی آ جاتی ابھی شدت کی تنگی ہے دس ہزار کا دشکر ہے موسم انتہائی سرد ہے مقابلے کی طاقت نہیں ہے لگتا ہے کہ آزمائش کی انتہا ہو گئی اب مدد آئی کہ آئی نصرت آئی کہ آئی یہ گمان تھے تو کہ تو مختلف گمان لیے بیٹھے تھے منافقین کا گمان یہ تھا کہ وعدے جھوٹے ہیں کون ان کا مقابلہ کرے گا اور مسلمانوں کا گمان یہ تھا کہ اللہ رسول کے وعدے سچے ہیں قریب مدد آنے والی مدد آ ہی گئی فرمایا کہ صر تو بے صبا بہل کا میری مدد اللہ نے مشرقی ہواؤں سے کی اور قوم عاد کو تباہ کر دیا مغربی ہواؤں سے ان پر بھی آندھی کا طوفان آیا تھا اور ساری قوم کو برباد کر دیا ایک بندہ تک نہیں چھوڑا مجھ پر اللہ تعالی نے مشرقی ہوائیں بھیجی بے صبا صبا مشرقی ہواؤں کو جنہوں نے کفار کے کیمپوں کو کھاڑ دیا دس دار بندوں کا کھانا پک رہا تھا گئیں مویشی بھاگ نکلے استقرار نہیں تھا ثبات نہیں تھا ابو سفیان نے بھی ان جا کا بھاگو بھاگو بھاگو نکلے مشکل بھاگ گیا وہ جنگ ختم ہو گئی بڑا مالک نیم چھوڑ کر گیا اب نبی علیہ السلام کو جو خبر ملی تھی کہ بنو قريدا نے آشکنی كى ہے تو واقع کی تثبت اور یقین آسل کرنے کے تسبت اور يقين حاصل کے كے فرمایا من ميں بخبر القوم اس قوم کی خبر کون لے کر آئے گا بنو قريدا کی کون لے کر آئے گا ایک شخص کو کھڑا ہو تيار ہو جو خبر لائے کہ واقعی انہوں نے آ کی كى نہیں کی كى جنگ میں کوئی بندہ اندھا ہو کر حملے نہیں کرتا پورے یقین تحقیق اور تاکید کے بعد خبر کون لائے اب شدت کی سردی بیس بائیس دن کا محاصرہ اس سے قبل اطرافی مدینہ میں خند کا کھودنا دشمن کی دہشت جانا نکلنا اکیلے بنو قرضہ کے وسط میں ایک مشکل کام ایک بندہ جائے دشمنوں کے نرغے میں تحقیق کرنے کے لیے کوئی آسان کام نہیں زبیر نے کہا میں جاؤں گا زبیر نے عوام جاؤں گا آپ نے تین بار کہا میں خبر کون لائے گا فرمایا کہ میں پھر فرمایا کون لائے گا عرض کیا کہ میں پھر فرمایا کون لائے گا عرض کیا کہ میں, کیا کہ میں. اس وقت فرمایا تھا ان نالقل دے نبی وہ ہواری زبیر ہر نبی کا ایک, ایک ہوتا ہے میرا حواری زبیر بڑی فروسیت کے ماہر جنگ بدر میں انہوں نے زرد پگڑی پہنی ہوئی تھی امامہ خوبصورت نوجوان اور پگڑی میں اور خوبصورت آپ نے فرمایا تھا کہ جنگ بدر میں جو فرشتے پانچ ہزار آئے ہیں وہ زبیر کے ہولیا پر آئے ہیں ان کے چہرے اور ان کی پگڑی کے مطابق اپنی حلیہ بنا کر رہے ہیں ویسے ان کی شکلیں اور ویسے ان کی پگڑی جو زبیر ابن نے عوام کی پگڑی یہ زبیر رضیلانہ نبی اسلام کے حواری، الانصار الخلص خالص مدد کرنے والے جن کا اپنا ایمان مستحکم اپنا عقیدہ مستحکم ہو اور وہ کسی شرط کے بغیر کسی مفاد کے بغیر اسلام کے مددگار ہوں نبی کے مددگار ہوں ہوا کے زبیر میرے حواریوں میں سے یہ دعا جو ہے جو آپ آیت پڑی یہ عیسا علیہ السلام کے حواریوں کی دعا ہے ان کے خالص مددگار یا کما کالم من انساری جب عیسا علیہ السلام کو بنی سے خطرہ محسوس ہوا کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف اللہ کے دین کی نصرت کرنے والا اللہ کے دین کی مدد کرنے والا کون جمع غفیر تھا بنی اسرائیل کا نے ہم اللہ کی مددگار یہ حواری الانصار الخلص بالکل خالص مدد کرنے والے یہ چنے ہوئے لوگ تھے محدود تعداد کے باقی بنی اسرائیل کفر اور بمی کی نافرمانی کی طرف مائل تھی تین چنے ہوئے دعا ہے یہ ربا نا آمن نہ ہمارے رب ہم ایمان لائے جو, تو نے, اپنے جو تو نے اتارا لی تیری وحی انجیل اس سے قبل تورات کیونکہ علیہ السلام کی امت پر دونوں کتابوں کی اتباع ضروری تھی انجیل کی بھی اور تورات کی بھی ہم ایمان لے جو دونے اتارا انجیل پر بھی ایمان تورات پر بھی ایمان وہ تباہ نے اور رسول رسول کی اتباع کی رسول کی اتباع کی ہے مَعَ نامہ شاہدین ہمیں لکھ لے ہمارا نام ڈال دے شاہدین میں یہ ان کی دعا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل ربنا اے ہمارے رب اکثر دعائیں ربنا کے ساتھ ربنا آتنا فردیا حسن ربانہ فردنا جنوب نان اکثر دعائیں ربنا کے ساتھ دعا مانگنے والا کیا کہتا ہے رب بانا آیا ہمارے رب یہ دعا کرنے سے پہلے اپنے اندر سوچو کہ اس کو رب مانتے ہو ربانہ رب جو کہہ رہے ہیں رب بانا رب بانا رب, بانا رب بانا اس کو رب مانتے ہو رب ماننے کا مانا کیا ہے اللہ تعالی کے بارے میں تین چیزیں ماننا نفی اور اس بات کے ساتھ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے پوری کائنات کا ایک ذرے سے لے کر آسمانوں اور عرش تک ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے اور کوئی نہیں نفی اور اس بات نہ کوئی درگاہ والا نہ کوئی آستانے والا نہ کوئی قبر والا نہ کوئی کبے والا نہ کوئی حجر نہ کوئی شجر نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول نہ کوئی جن نہ کوئی انسان کوئی نہیں یہ مانتے ہو دوسرا مانا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی پوری کائنات کا مالک ہے اور کوئی مالک نہیں جیسے قرآن نے کہا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں بالکل حق اور کوئی مالک نہیں اللہ ہی مالک ایک ذرے سے لے کر آسمانوں اور عرش محلہ تک ہر شہر کا مالک اللہ ہے اور کوئی مالک نہیں نفی اور اس بات کے ساتھ اور تیسرا ماننا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے اس پوری کائنات کی تدویر کرنے والا اسی کا امر نافذ ہے اور کوئی مدبر نہیں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں نفی اور اس بات کے ساتھ اللہ ہی مدبر اور کوئی مدبر نہیں تدویر کرنے والا تصرف کرنے والا اس نظام کو چلانے والا اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں کو درخت کا پتہ اگر جھڑتا ہے تو اللہ کے عمر سے جھڑتا ہے ایک قطرہ پانی کا برستا اللہ کے عمر سے برستا ہے اللہ اللہ الخلق امر ختم ہو قرآن کہہ رہا ہے خلق بھی اللہ کی امر بھی اللہ کا یعنی پوری کائنات اللہ کی خلق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے اور اس پوری خلق پر اللہ کا امر نافذ امر بھی اللہ کے امر کی دو قسمیں امر تکوینی اور امر شرل امر تکوینی تقدیر کے فیصلے کون کب پیدا ہوگا کب مرے گا کتنا جیے گا کتنا کھائے گا کتنا پیئے گا کہاں کہاں جائے گا روز کا جو بھی معمول اس کا خالق اور اس کا امر کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں امر شرعی اللہ کے شریعت کے فیصلے نماز پڑھو روزے رکھو یہ بھی اللہ کا امر ہے کسی انسان کا نہیں یہ امر آسمانوں پر بنا ہے, زمین پر نہیں بنتا زمین کے مفتی نہیں بناتے زمین کے ایمان نہیں بناتے اللہ بناتا امر تکوینی میں سارے مجبور ہیں اس امر کو ماننے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا اپنی مرضی سے کوئی مر نہیں سکتا اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا جب تک اللہ کا امر نہ ہو امر شری میں کچھ آپ کو اختیار ہے کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا کوئی روزے رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا یہ انسان کی نحوست اور غلازت ہے کہ اللہ کے امر شہری کو نہیں مانتے یہ ایک امتحان ہے قیامت کو حساب دینا پڑے گا ایک امر تکوینی سارا اللہ کا ہے امر بھی سارا اللہ کا ہے اللہ الخلق المر یہ خلق بھی اللہ کی اور خلق پر اللہ کا امر نافذ ہے یہ ہے توحیدر کو رب اے ہمارے رب پہلے اپنے عقیدے کا امتحان لو اس کو رب مانتے ہو یہ مانتے کہ وہ خالق اور کوئی خالق نہیں ایک ذرے تک کا نہیں وہی مالک اور کوئی مالک نہیں ایک ذرے تک کا نہیں اسی کا عمر ہے نافذ ہے اور کسی کا نہیں امر تکوینی بھی اسی کا ہے امر قدری بھی اس کا امر شری بھی اس کا ہے کوئی بندہ شریعت میں ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتا اللہ وحی ہمارے نبی کی بات سن لو ہمارا نبی اپنی طرف سے اپنی خواہش سے ایک نقطہ بھی نہیں پیش کر سکتا اس دن میں سب اللہ کی وہی ہوگی تو کون سا انسان کس بات کی مولی ہے جناب محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کو ایک نقطے کے داخل کرنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر یہ ہم نے جو بنا رکھے اپنے مرشید اور اپنے بی اپنے امام ان کی اندھی پیروی کرتے ہیں تو کیا اس کا جواز سارا امر اللہ کا یہ توحید توحید ربوبیت ربا نہ کہنے سے پہلے اپنے سے پوچھو اس کو رب مانتے ہو بلا شرکت غیر اس کو خالق مانتے ہو بلا شرکت غیر اس کو مالک مانتے ہو بلا شرکت غیر اس کو مدبر مانتے ہو ہر امر کا مالک مانتے ہو امر تقدینی کا بھی امر شہری کا بھی بلکہ امر جزائی کا بھی امر جزا قیامت کے دن ہو گئے اللہ فیصلہ کرے گا اکیلا اللہ ساری کائنات کا جنتی کون جہنت اللہ فیصلہ کرے گا ایک بندے کا فیصلہ کو مخلوق نہیں کر سکتی یہ سارا امر اللہ کا تو ربنا کہنے سے پہلے پوچھو اپنے آپ سے اس کو رب مانتے ہو یا نہیں یہ دعا عیسا علیہ السلام کے حواریوں کی اور اللہ نے اس دعا کی تعریف کی ان ہواری کا ذکر قرآن میں محفوظ رکھا قیامت تک محفوظ ہے میں نے ان کا ربنا کہنا قابل قبول تھا اللہ کو واقعی رب مانتے تھے تب ہی ربنا کہا انہوں نے تبھی اللہ نے قبول بھی کیا اب آگے کیا ہے آمن بیما انزل انزلت جو ت نے اتارا اس پر ایمان لائے اللہ نے کیا اتارا عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اور موسا علیہ السلام کی زبور اللہ نے یہ اتارے تبھی قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو چار چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر ہے وہ اللہ اللہ کتاب اور حکمتور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو چار چیزوں کی تعلیم دے دی ایک قرآن کی اور ایک حدیث کی الکتاب والحکمہ تیسرا تورات اور چوتھا انجیل یہ چار چیزوں کی تعلیم ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی وہ آسمان پر موجود ہیں زندہ اور ان چار چیزوں کا علم ان کے پاس موجود ہے قرآن کا بھی کتاب یعنی قرآن الحکمہ حدیث تورات اور انجیل سوال تورات کی تعلیم کیوں دی وہ تو موسا علیہ السلام کی کتاب جواب یہ کہ اس کتاب کی تنفیز عیسی علیہ السلام پر بھی فرض تھی جو احکام تورات کے سارے احکام آپ کو دیے جا رہے ہیں ان کو آپ نے ماننا بھی ان کی تنفیز بھی کر اس لیے تورات کی تعلیم دی انجیل کی کیوں دی وہ ان کی اپنی کتاب ہے اس میں فضائل ہیں رقائق ہیں اس کی تعلیم بھی دی ہم نے ان کی اپنی کتاب ہے قرآن و حدیث کی کیوں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اتریں گے زمین پر نزول فرمائیں گے اور قرآن و حدیث کی بات کریں قرآن و حدیث نافذ کریں گے کسی فقہ کسی ایمان کی فقہ نہیں کسی مشتب کا قول نہیں کسی مفتی کا فتوا نہیں نبی کی توہین ہے کہ وہ کسی امتی کی شریعت کو نافذ کرے خالص قرآن کی تنفیذ کریں گے خالص حدیث کی تنفیذ کریں گے اس لیے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و سنت کی تعلیم بھی دے رکھی ہے اور قرآن حدیث کی تعلیم بھی دے رکھی جو ان کے حواری تھے ان کی دعا آمن نہ بیما انزل کہ جو تھی نے اتارا ہم پر ایمان لا چکے بتانا رسول اور ہم نے رسول کی تباہ کر لی رسول کون عیسا علیہ السلام ان کی تباہ کر لی ہم نے رسول کی تباہی وہ عظیم نے کی ہے جو اللہ کو پسند ہے ہماری یعنی جین نے اپنی اس دعا کے لیے دو وسیلے پیش کیے ہیں اور اللہ تعالی وسیلے والی دعا جلدی قبول کرتا ہے وسیلہ شخصی نہیں کسی کی جاہ اور کسی کی ذات کا وسیلہ نہیں اس کو قرآن نے شر قرار دی ہے نبی کا واسطہ ولی کا واسطہ یہ کیا وسیلہ ہے تین وسیلے مشروب ہیں بس ایک اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کرنا اس کے اسماء و صفات کا ساری دعائیں اسی وسیلے پر مشتمل ہر دعا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے ساتھ کسی فعل کے ساتھ ہر دعا میں نبی اسلام نے یہ وسیلہ پیش فرمایا ہے قرآن پاک میں دعائیں احادیث میں دعائیں کسی دعا میں شخصی وسیلہ نہیں حتٰی کہ نے دعا کی سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو ان کا وسیلہ پیش نہیں کیا چیونٹی کیا چھوٹا سا جانور اللہ عملہ خلقیات اللہ کو وسیلہ پیش کیا اس کے خالق ہونے کا سلیمان علیہ السلام کا نہیں کسی شخصیت کا نہیں کہ تو خالق ہے تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ ہم کو پانی عطا فرما پھر پانی مل کے بارش برسی الگ قصہ ہے یہ یہ پہلا مشروب وسیلہ اللہ کو اس کے اسما کا اس کی صفات کا اس کے افعال کا وسیلہ پیش کرے اس عقیدے کے ساتھ کہ ان اسما میں ان صفات میں ان افعال میں کوئی اللہ کا شریک نہیں کوئی اس کا شریک نہیں تب یہ وسیلہ پیش کریں دوسرا وسیلہ جو ہے وہ ہے اپنے نیک امال کا صحیح بخاری میں وہ قصہ اصحاب الغار کا وہ تین بندے جو غار میں پھنس گئے تھے رستہ بند ہو گیا تھا ان تینوں نے دعا کی تھی اپنی ایک ایک نیکی کا وسیلہ پیش کر کے طویل موجود یہ مشروع وسیلہ ہے تیسرا وسیلہ نیک لوگوں سے دعا کروانے کا کوئی بندہ نیک ہو آپ کو اس کا علم و سچے عقیدے والا ہے متقی ہے پرہیزگار ہے حلال کھاتا حلال کماتا حلال پہنتا حلال پیتا حلال مال جو ہے اس کا کردار ہے دعا کی قبولیت میں مال اگر حرام ہے تو بندہ حج پہ چلا جائے عرفات کے میدان میں کھڑا ہے یا رب یا رب کر رہا ہے اور فرشتے ہر دعا پر کہتے ہیں کہ مت کا حرامن حمل بسو کا حرام مشراب کا حرام غزیدہ پھر فننا اللہ کے بندے تو حج کرنے آیا ہے تیرا کھانا حرام کا پینا حرام کا لباس حرام کو تیری غذار خوراک حرام کی نہ تیرا حج قبول ہے نہ تیری دعائیں قبول ہے ایسے کسی نیک بندے کا جس کو رزق حلال کا قصد ہو اسی کے ہر ہو تو اس کو دعا کا کہ ہر کسو نہ یہ دعا کیجئے دعا کی، اتنا ہم نے اس کو رگڑ کے رکھ دی ہے ہر نا نہ دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا بہت کم واقعات نبی السلام کے ایک ہی ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا یمن میں ویسے کرنی نامی جس کی اس سے ملاقات ہے اس سے دعا کروا مست ہے ایک ہی بندے کا اور آدیش میں کس کا ذکر اکا دکا دو, دو چار واقعات ہوں گے ایک ہی بندے کو اس سے دعا کروانا تو ہم نے اس کو اتنا رگڑ کے رکھا ہوا ہے ہر بندہ دعا کرنا دعا کرنا اور کوئی کامیابی مل جائے تو آپ کی دعا سے بندہ مبارکباد دے تو فلاں کام آپ کا ہو کیجیے آپ کی دعا سے یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے تم جانتے ہو کہ اللہ نے وہ چیز تمہیں دی اس کے دعا سے دی ایک موقع اللہ نے دیا اللہ کو یاد کرنے کا کہ اللہ کا فضل اس کا انعام اس کا احسان وہ بھی آپ کھو دیتے ہیں آپ کے دعا سے بس اللہ کے فضل کو یاد ہی نہیں کرتے اس کے احسان کو یاد ہی نہیں کرتے یہ چند فرسودہ باتیں ہماری زبانوں پر ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ تین مشروع وسیلے ہیں باقی کسی شخصیت کا وسیلہ کسی کی جاہ کا وسیلہ کسی کے مقام کا وسیلہ قطع ثابت نہیں کوئی دعا نہیں کوئی کتاب و سنت میں اس کی دلیل نہیں ہے ہماری جی نے کیا وسیلہ پیش کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ان کی جاہ اور ان کے مقام کا نہیں بلکہ دو عمل پیش کیے ایک عمل یہ کہ جو تو نے اتار اس پر ایمان لا چکے ہیں یہ ہمارا عمل ہماری نیکی ہے اس پر ایمان لا چکے دوسرا ہم رسول کے مطبے کسی شخصیت کے نہیں کسی فلاں فلاں کے نہیں خالص رسول کی تباہ کرنے والے ہیں تو دو چیزوں کو وسیلہ پیش کر رہے ہیں اپنے دو نیکیوں کا دو اعمال کا اور دونوں بڑے زبردست اعتقادی عمل بہت کم لوگوں کو نصیب ہے ایک اللہ کی وہی پر ایمان لانا اور بس دوسرا رسول کی تباہ کرنا اور بس بہت کم لوگوں کو یہ توفیق حاصل ورنہ ہمارے سامنے سینکڑوں جو ہیں وہ راستے ہیں سینکڑوں شخصیات ہیں سینکڑوں برادری ہیں, ہیں سینکڑوں سینکڑوں تہذیبیں ہیں سینکڑوں ثقافتیں ہیں ہم سب میں منہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اللہ دین و خالص اللہ کا دین خالص ہے سیدھا دین کو دیکھو صرف دین کو دیکھو دائیں بائیں نہ دیکھو یہ احمد اللہ کو پسند ہے مگر آج ہم دائیں بھی دیکھتے ہیں بائیں بھی فلاں کو بھی سنو فلاں کو بھی سنو فلاں کو بھی دیکھو فلاں کو بھی دیکھو فلاں کو, کو پڑھو فلاں کو پڑھو دین کی غیرت اور حمیت کہاں ہیں؟ صرف دین کو پڑھو بس اہل بدل سے کنارہ اختیار کرو صرف دین اور ان ہواری نے یہ صرف دین ہی پیش کیا یہ وسیلہ پیش کیا ہمیں ایمان لائے جو تو نے اتارا بس دائیں بائیں کچھ نہیں متبان اور رسول اور نے رسول کی بیٹھی ہے جی تو پھر تجھ سے مانگنا ہمارا حق اپنا عقیدہ پیش کیا جامع ترمزی میں ابو داود میں ایک حدیث ہے ایک بندہ دعا کر رہا تھا نبی میں اسے معلوم نہیں کہ نبی نے اسلام تشریف ساتھ صحابہ بیٹھے وہ دعا میں منہ میں کہ ہر چیز سے غافل اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے ہر چیز سے غافل اللہ کے نبی سن رہے ہیں کیسا ہی عجیب عظیم منظر ہوگا اللہ کے نبی سن رہے اس کی دعا کو اس کی دعا کے الفاظ کیا ہیں اللہم انی انی اشہد انت اللہ انی اصل ہوگا بے انشہ ان کا اللہ انت یا اللہ میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں سوال کرنا چاہتا ہوں اور سوال کیوں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے اللہ ہو میں یہ گواہی دیتا ہوں میرا عمل ہے میرا عقیدہ ہے کہ تو اللہ ہے اور لا لا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیرے اللہ ہونے کا معنی یہ کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ایک سیکنڈ کے کروڑوے حصے میں بھی کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اللہ ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں گڑ کر اپنا وسیلہ پیش کر رہے کہ تجربہ کیوں مانگ رہا ہوں تیرے در پہ دست کیوں دے رہا ہوں تجے سے بنا جاتے کیوں کر رہا ہوں تیرے سر میں تجربہ کیوں کر رہا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اس گواہی میں میرا حق ہے کہ میں تجھے مانگوں وہ گواہی کیا ہے انت اللہ کہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی محبوب نہیں الحد و سمجھ تو عہد ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے ناموں میں افعال میں بالکل اکیلا یکتا سمدھ اور کامل کوئی نقص نہیں کوئی غیر شریک ہوگا تو نقص آئے گا نا سارا کام تو کرتا ہے تو اکیلا آسمانوں کا خالق زمینوں کا خالق کوئی غیر اگر اس خالق ہونے میں شریک ہوگا کوئی نقص آئے گا نا تیری خالقیت میں تو اکیلا اولاد دینے والا کوئی غیر اگر اولاد دے گا تو تیری اولاد دینے اور خالقیت میں نقص آئے گا کمی آئے گی کامل اکمل لم جلی تو لم جو ایسی ذات نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ اس کا کوئی اولاد اور بیٹا بیٹی اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمائے وہ دو مانگ رہے ہیں لقد اللہ عجاب اس شخص نے اللہ سے جو دعا کی تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسم اعظم کا واسطہ پیش کر دی ہے اسم اعظم کا اور یہ واسطہ وہ ہے کہ جب بھی اس واسطے سے اللہ سے دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا جو چیز مانگو گے اللہ عطا کر دے گا اب اس بندے کی دعا دیکھو اپنی دعا اور اپنے سوال میں وسیلہ پیش کر رہے نبی سامنے موجود ہے مدینے میں موجود ہے آپ کی ذات اور آپ کی چاہ کا نہیں یہ صحابہ کا عقیدہ کبھی ایمان کہ تھی تیرے نبی کا واسطہ نہیں اپنا عقیدہ پیش کیا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے اللہ کی گواہی دینے کا معنی کیا لا ان تک تیرے سوا کوئی محبوب نہیں جو اللہ کو اللہ مانتا ہے اس کو ساتھ یہ ماننا پڑے گا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کہہ کر دعائیں کرتے ہو پہلے اپنے اندر جھانکو اس کو اللہ مانتے ہو کتنی درگاہیں کتنے آستھانے کتنے کبے جن کا قصد کرتے ہو کتنی خبروں کے طواف کرتے ہو کتنی قبروں پر دیے جلاتے ہو چراغاں کرتے ہو چادریں چڑھاتے ہو سارا پرلے درجے کا شرک ہے اور اللہ اللہ کر کہنے کا جواز ہے تمہیں اس کہنے کے مجاز ہو تم اللہ اللہ اس کو اللہ مانتے خیدہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کو اللہ ماننے کو معنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر دعا ربنا کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ ہے. تو یہ دعا کرنے کا حق کس کو ہے جو اللہ کو اللہ مانتا ہو واحد لا ہو لاشری کا لہ اگر قبروں میں چڑھاوے بھی ہوں اور سجدے بھی ہوں اور توا پھر اللہ اللہ کر رہے یہ دعا بالکل باثر ناقابل قبول اپنی دعا کے پہلے سیگے اور پہلے لفظ کے امتحان میں ناکام ہو تم آگے کیا بات بنی ہو ناکام ہو چکے تم اللہ میں کہتے رہے اس کو اللہ مانتے نہیں ہو ربر نہ کہہ رہے اس کو رب مانتے نہیں تو پہلے لفظ میں تم ناکام ہو آگے کیا بات چلے گی وہ دعا قبول نہیں ہو دنیا کی کوئی چیز مانو کہ اللہ دے دے گا کیونکہ دنیا کی حقیقت کوئی نہیں مشکل ہوتی کشتی پر سوار ہوتے تو اللہ کو پکارتے اللہ بیڑا پار لگا دیتا دنیا دے دے گا ہو. آخرت نہیں تخوا نہیں جنت نہیں اپنی رضا نہیں اپنی مغفرت نہیں اس کے لیے خالص عقیدہ کہ وہ خالص رب ہے اور وہ خالص اللہ ہے یہ بنانا ضروری تو ان ہماری نے بھی ربہ نہ کہا اور ساتھ دو وسیلے پیش کیے ہم تجھ سے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دو چیزیں دو ہمارے عمل ہیں ایک یہ کہ ہم جو تو نے اتارا تیری وحی اس پر ایماندار چکی ہم صد کے دل سے تورات کو مانتے ہیں انجیل کو مانتے ہیں کوئی شک نہیں کوئی ریب نہیں کوئی خلجان نہیں اور سد کے دل سے نبی کی تبا کرتے ہیں نبی کی تباہ میں کوئی شریک نہیں یہ نہیں کہ قرآن کی آیت ہو نبی لسان کی حدیث ہو مقابلے میں قوم کی کوئی بات آ جائے برادری کی بات آ جائے دادا کی بات آ جائے قرآن کو رد کر دیتے ہیں حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں کتاب و سنت ہو مقابلے میں امام کا قول آ جائے کتاب و سنت پیچھے امام کا قول قبل آگے کہ نہیں ہم نے خالص رسول کی طباع کی اور رسول کی طباع کے مقابلے میں کوئی شخصیت کھڑی نہیں کی کسی کو قائم نہیں کیا کسی کو کھڑا نہیں کیا یہ ہمارا واسطہ ہمارا وسیلہ ہے بڑا کمی وسیلہ ہے اب دعا کیا ہے شاہدین ہمیں لکھ لے شاہدین کے ساتھ مائر شاہدین مینا شاہدین مع شاہدین لکھ لے شاہدین کے ساتھ شاہدین کے دو بڑی عظیم ہیں شاہدین کون ہیں اللہ نے قرآن میں امت محمدیہ کو شاہدین کہا ہے لیکون الرسول لیکن شہیدہ. رسول شہید ہے رسول شہید اور اس امت کو شہداء کا ہے بقدار کو امت الفاظ ہوتا نہ شہداس گواہی دینے والے ہمیں شاہدین میں نکلے ہمارا درجہ اوپر کر دے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے امت ہی ہے ہمیں وہ شرف داف جو شاہدین کا ہے یعنی محمد مصطفیٰ کی امت کا علیہ ان میں داخل کر ان کا درجہ اونچا ہے ان کا مقام اونچا ہے امتی می اسلام کے ہیں لیکن شرف کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے درجے کے اعتبار سے ہمیں شاہدین میں لکھ لے ہمارا نام شاہدین کی لسٹ میں داخل کر دے کہ امت محمد کا مقام مرتبہ سب سے اعلیٰ ہوگا قیامت کے دن ایک ہی حدیث کافی نبی اسلام کا فرمان ہے نہ سابق ہم وہ امت ہیں جو زمانے کے اعتبار سے آخری مگر قیامت کے دن جنت میں داخلے کے دوبار سب سے آگے ہوں گے ہم آخری امت ہیں جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے امت کا رتبار شرف ہے تو فخب نام ہمارے شاہدین ہمیں شاہدین نے شامل کر لے یعنی وہ درجہ ہے تھا جو درجہ شاہدین کا ہے شاہدین کون ہے یہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہے دوسرا معنی ماں شاہدین کا شاہدین کا معنی سچی گواہی دینے والے مشاہدہ کر کے مشاہدہ اور شاہد کا ایک ہی ماتا ہے شین ہا دال شاہد یا مشاہد شاہد کا مانا گواہی دینے والا مشاہد کے معنی دیکھنے والا دیکھ کر گواہی دینے والا ان لوگوں میں شامل کر لے جن کا یقین اتنا پکا ہے اتنا پختہ ان کا یقین ہے گویا وہ ہر چیز کی گواہی اس کو دیکھ کر دے رہے وہ کتنی مضبوط گواہی ہوگی اللہ کو مانتے ہیں گویا اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے وہ جو نبیر اسلام کے عدیسن تھا عبود اللہ کا اللہ کا تھورا ہوا کا کہ احسان یہ کہ اللہ کی عبادت اس طرح گویا کرو گویا تھر اللہ کو دیکھا ہے اس وقت عبادت کا کیا عالم ہوگا اور اگر وہ تم نے نہیں دیکھا تو وہ تمہیں دیکھ رہے یہ تصور ہو یہ تصور اللہ کے لیے مثال کوئی نہیں کسی کمپنی میں ملازم ہو آپ کام کریں گے اچھا کریں گے لیکن کمپنی کا مالک آپ کے سر پہ کھڑا ہو اگر آپ کو دیکھ رہا ہو تو کس طرح کام کریں کتنی توجہ کتنے انہما کے ساتھ یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بڑے انہما کے ساتھ بڑے خشوع و خزور کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کریں اور پہلا درجہ گوئے اللہ کو دیکھ رہے ہوئے تو اللہ میں شاہدین میں شامل کر لے ان لوگوں میں جن کی گواہی پختہ جن کا ایمان پکا گویا وہ ہر چیز کی گواہی اس طرح دے رہے ہیں گویا اس چیز کو دیکھا ہوا ہے رسول کو مانتے گوئے رسول کو دیکھا ہوا اللہ کو مانتے گو اللہ, اللہ کو دیکھا ہوا ہے جنت کو مانتے ہیں گوئے جنت کو دیکھا ہوئے جہنم کو مانتے ہیں گوئے جہنم کو دیکھا ہوا ہے ان کا میزان پر پولے اراد پر عہدے پر ایمان ہے گو ان سب کو دیکھا ہوا تو ایمان کتنا پختہ ہوگا تو شاہدین میں شامل کر لے ان لوگوں میں جو تیری گواہی دیتے ہیں تجھے مانتے ہیں گویا انہوں نے مشاہدہ کر رکھا ہے اس مشاہدے میں یقین ہوگا یہ حق و یقین ہے دیکھ کر قبول کر لینا دیکھ کر مان لینا یعنی ہمارے ایمان کو اتنا پختہ کر دے اتنا پکا اور مضبوط کر دے کہ گویا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو مشاہدہ کر کے ایمان لائیں ہر چیز دیکھ کر قبول کرنے والے ہیں ان لوگوں میں شامل کر اس میں کیا طلب ہے ان کے اس میں ایک ہی طلب ہے اور وہ ہے یقین کامل کی یقین کامل کیوں جاؤ جا کر سوچو یہ یقین ہم کو حاصل جو اس قوم کا وزیر جو اس قوم کے عقیدے اس کو یقین کہا جا سکتا ہے؟ یقین کی بنیاد ہے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ کی وحی بس اس کے سوا ہر چیز شک کی شک تھی سوچو بیٹھ کر اپنے عقیدوں کا جائزہ لو ہم خالص کتاب و سنت کی اطاعت کرنے والے اتباع کرنے والے ہیں ہمیں شاہدین میں شامل کر لے ان لوگوں میں جن کا اتنا پختہ ایمان ہو اتنا قوی عقیدہ ہو کہ گویا وہ دیکھ کر ہر چیز کو ماننے والے دیکھ کر ایمان لانے والے تو دیکھ کر ایماندانے میں ان کا ایمان بڑا ٹھوس ہوگا بڑا پختہ ہوگا ہمیں شاہدین میں ڈالتے مشاہدین میں ڈالتے ان لوگوں میں جو مشاہدہ کر کے ایماندانے والے ان کو یقین حاصل ہوگا کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا یقین ہوگا قبر میں فرشتوں کا سوال ہوگا ہر مردہ سے تین سوال مر رب من, مَن نبی مدینوں رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے دو طرح کی پارٹیاں ہوں گی کچھ صحیح جواب دیں گے کچھ غلط جواب دیں گے ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دینسلام میرا رب اللہ ہے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا دین اسلام فرشتے ایک اور بات پوچھیں گے کہ یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی عقیدہ تم نے کہاں سے لیا کہیں کہ جان رسو بھائی نا ہمارے پاس اللہ کا رسول آیا دلائل لے کر اللہ کی وحی لے کر وہ آمنہ بھی ہم نے اس پر ایمان لائے وہ تباہ اور اس کی اتباع کیا <ہماری> یہ وجہ اس جواب کی اتباع خالص نویل اسلام کی خالص پیروی بس بلا شرکت غیر فرشتے کیا کہیں گے ادل یقین کن تھا واہلے مت تھا واہلے تم آتے تو یقین پر تھا یہ یقین ہے اسی یقین پر تو مرا اسی یقین پر اٹھے گا قیامت کے دن تو یقین پر تھا یہ یقین ہے جس کی اساس وحی اثاثی و رسول ہماری دعا ہم نے رسول کی تباہ کیا اس پر ایمان ایماندار اس کی پیروی کی یہ یقین ہے فخصم نما شاہ ہمیں شاہدین میں ڈال دے یہ یقین ہے شاباش مل رہی جنت کے بستر حاضر ہو گئے جنت کے لباس باس پہنا دیے گئے جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی اب قیامت کے لیے نینتے ہی نیندتے ہر روز جو تبدیل ہوگا انعامات بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے اور آخرت اس میں تو پھر کیا ہی کہنا دوسری پارٹی کون مر رب ہاں ہا لا ادری میں نہیں جانتا ہوں. کس کا نام لوں تو صبح کسی درگاہ پہ جھکتا شام کسی درگاہ پہ جھکتا کس کا نام لوں مجھے تو بہت سے ارباب تھے اور اس کی مت مارتے گئی کس کا نام لوں ہاں ہاں لا ادری کل میں تعجب ہے کہ سوال تو آسان ہے جواب نہیں جانتا ہوں. من نبی طرح نبی کون ہے کس کا نام لوں میرے سامنے بیسوں نظام تھے فلاں کو سن لو فلاں کو مان لو فلاں کو مان لو فلاں کو شخصیتوں کے نام اور بنا مختلف نام کس کا نام لو اللہ مت مار دے گا ہاں ہا میں جانتا سوال تو آسان نبی کون ہے دنیا میں عشق رسول کے دعوے تھے قصیدے تھے نعتیں تھی میلاد تھے آج اس کا نام کیوں نہیں آ رہا زبان پر نہیں اللہ نام نہیں آنے دے گا تمہارے گندے عقیدے کی بنا پر عقیدہ صاف نہیں تھا دین کیا اسلام جواب نہیں ہاں حال <سؤال> سوال تو آسان ہے مگر کس دین کا نام لے بیسوں ثقافتیں تھیں بیسیوں کلچر تھے بیسیوں نظام تھے اور تم بڑے تماشوین تھے فلاں کو دنو فلاں کو دیکھو فلاں کو پڑھو حالانکہ دین کی غیرت کا تقاضہ یہ ہے صرف قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو اور اس کو سمجھو سرف صالحین کے فہم کی روشنی میں سچا دین فرشتے کیا کہیں گے وہ گرزے ان کے ہاتھ میں ہوں گی ایک ضرب لگائیں گے حدیث میں تھا وہ زرب اگر پہاڑ پہ لگائے تو ریتا ریتا ہو جائے وہ گرز ماریں گے اس کو ارے شک تو شک پر تھا وہ مدا اسی شک پر تو مرا یوم قیامت اسی شک پر تو اٹھایا جائے گا قیامت کے تھے اب شک کی شک اللہ بھی تو آج فخ ہمار شاہدین کے تقاضے پر غور کرو ہمیں شاہدین میں ڈال دے ان بندوں میں جن کا یقین اتنا زیادہ اتنا پختہ ہے کہ گویا وہ ہر چیز کو دیکھ کر ہی مان لائے. یہ ہماری ان کے دعا شری وسیلے کے ساتھ بڑی اس میں حکمتیں بڑے اس میں معانی اور بڑی اعتقادی اس میں خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ منج فرما دے منج خالص دین خالص توحید خالص اتباع خالص ہر چیز خالص اللہ تعاف رما دے کیونکہ حواری کا معنی ہے الخالص خالص مدد کرنے والا کسی مفاد کے بغیر اور کسی طلب کے بغیر دین کا سچا حمایتی ہو سچا قبول کرنے والا اور سچا ماننے والا جیسے زبیر العوام رضیلان ہوتے کتنا جذبہ اتنی طاقت اور قوت ان کا بیٹا عبداللہ عبداللہ بن زبیر بارہ سال کے تھے علیہ اسلام کے انتقال کے وقت دس سال کے تھے پھر جنگیں ہوئی حضرت ابو صدیق کے دور میں جناب عمر بن خطاب کے دور میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاتے گھوڑے پر سوار کر کے ان کے الگ گھوڑا ہوتا بارہ سال کا بچہ گیارہ سال تیرہ سال کا بچہ گھوڑے پر ساتھ لے جاتے ایک بندہ کرائے پر لیتے اس کی حفاظت کے لیے کیا جذبہ جہاد اپنے بیٹے کو چھونک دیتے بندہ ساتھ کیوں لیتے اس پر جہاد ابھی فرض نہیں ہوا مگر جہاد کس کو ٹریننگ دے رہا ہوں یہ نہ جذبات میں آگے, آگے گھس جائے ابھی نہ تجربہ کار ہے تو بندہ ساتھ مقرر کرتے اس کو آگے نہ بڑھنے دے نا صفوں میں رکھنا جہاد کی صفوں میں اس کو سارا منظر دیکھنے دینا صحابہ کا قتال دیکھنے دینا اس میں جوان مردی آئے شجاعت آئے لیکن آگے بڑھے تو روک دینا تاکہ کسی دشمن کا لقمہ نہ بن جائے یہ فروسیت جذبہ جہاد بارہ سال کا بچہ بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے لیکن نہیں سچے ہواری تھے نبی اسلام کے اللہ توفیق دے ہمیں سچی اتباع کی اور توحید خالص توحید کامل کی جب تک زندگی ہے عقیدہ توحید نبی کی اطاعت نبی کی محبت قائم رہے اسی پر ہم سب کا خاتمہ ہو اقول قولی هذا، اللہ لی بلکم، وآخر دعوانا واوان الحمد العالمين